السلام علیکم الحمد للہ محمد ثم بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشغ الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة مغلالة وكل ظلالة في النار جديشتاروس ماني مسلا بانكياتها دنیا میں صرف تین ایسے مقامات ہیں جن کی خاطر ثواب کے لیے عبادت کے طور پہ سفر کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک مس حرام دوسرے نمبر پہ مسیہ نبی اور تیسرے نمبر پہ مس اقساب میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ دنیا میں چوتھا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کے لیے سفر کرنا جائز ہو چاہے وہ مسجد قبا ہو مدینہ میں آ کر مسجد کو جانا یہ سفر نہیں ہے لیکن پاکستان سے یہ نیت لے کر آنا کہ میں صرف مسجد قبا کی زیاد کے لیے جا رہا ہوں یہ اس حدیث کے خلاف ہے جو بتا رہی ہے کہ دنیا میں صرف تین مقامات ہیں جن کے لیے عبادت کے طور پہ سفر کیا جا سکتا ہے میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ جب کسی چوتھی مقصد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی قدر کے لیے سفر کرنا کیوں کر جائز ہوگا ہندوستان کے مقدس مقامات یا ایران کے مقدس مقامات یا عراق کے مقدس مقامات یا شام کے مقدس مقامات کے نام پہ جو کافلے نکلتے ہیں یہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں اور یہ سفر گناہ کے سفر ہیں نیکی کے سفر نہیں ہے حدیث بخاری شریف کی اس معاملے میں واضح ہے اور مزید صحابہ اکرام کے واقعات اس کے اوپر دلیل اور شاہد ہیں وسلم لسائی شریف کی رعایت ہے کہ جناب ابو حدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوڑ پہاڑ کے زیاد کے لیے گئے تو دوسرے صحابہ کرام نے انہیں اس سے روکا اور اس عامل کو بورا جانا اور دلیل کے طور پہ یہی حدیث پیش کی ٹور پہاڑ مسجد نہیں ہے پہاڑ ہے لیکن اس پہاڑ کی خاطر اسے مقدس جان کر ثواب سمجھ کر نیکی سمجھ کر سفر کرنا وہاں پہ جانا یہ شلی لحاظ سے غلط ہے اس کے اوپر ایک سوال یہ آیا ہے کسی بھائی کا کہ کیا علم کے لیے سفر کرنا جائز ہے اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا علم کے لیے سفر کرنا جائز ہے تو میرے بھائیو والدین کو ملنے کے لیے سفر کرنا جائز ہے کیونکہ جب والدین کو ملنے کے لیے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے تو یہ سفر کسی خاص مقام کا سفر نہیں ہے کسی خاص شہر کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ والدین کے لیے سفر ہے اور والدین کے لیے سفر کرنا جائز ہے رشتے داروں سے ملنے کے لیے سفر کرنا جائز ہے کاروبار کے لیے سفر کرنا جائز ہے کیونکہ وہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے علم کے لیے بھی سفر کرنا میرے بل جائز ہے بلکہ مطلوب ہے علم کے بہت سے فضائل ہیں نبی علمت السلام فرماتے ہیں بخاری شیخ کی حدیث ہے خیر رکمل کا علام القرآن وعلما. تم میں سے سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے تو قرآن کا علم لینا قرآن کا علم دینا قرآن کی تلاوت سکھانا قرآن کی تلاوت سیکھنا قرآن کا معنی و مفہوم سکھانا یا سیکھنا یہ بہت عظیم اعمال ہیں شریت علم کی بہت زیادہ رغیب دیتی ہے کیونکہ برائیوں کی جڑ جہالت ہے شرک و دلات اور مختلف قسم کی برائیاں جو معاشرے میں پھیلتی ہیں اس کے پیچھے علم کا نہ ہونا ہوتا ہے اگر دین کا علم ہو قرآن کا علم ہو نبی علیہ اصلاط اِسلام کی صحیح عادیز کا علم ہو تو ان میں سے کئی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں آج کے درس میں ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابی نے بہت لمبا سفر کیا اس حدیث اور اس واقعے کو وید کیا ہے امام احمد ابن حنبل نے اپنی نصرت میں امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المسرد میں خطیب بغدادی نے اپنی کتاب اللہ طوفی فہد الحدیث میں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کس صحابی کا نام لیا میں نے آپ کی توجہ ملی جانو میں نا موبائلوں کی جانو کہ نہیں میرے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلا کہ ایک ایسی حدیث ہے جو انہوں نے خود نبی علیہ اصلاط و سے نہیں سنی اور جس صحابی نے اللہ کے رسول علی السلاط السلام سے سنی ہے وہ شام رہتے ہیں جابل بن عبداللہ خود کہاں رہتے تھے مدینہ میں اور جس صحابی نے وہ حدیث بذات خود نبی علیہ الات و اسلام سے سنی ہے وہ کہاں رہتے ہیں شام میں اب آج کل کے لحاظ سے شام عراق دور دور کے ممالک کا سفر کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے اور حدیث بھی وہ جو جلاب جابر سن چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ حدیث ان کے پاس نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ اس صحابی سے سننا چاہتے ہیں کہ صحابی نے خود سنی ہے نبی علیت اسلام سے جلاب جابر تک حدیث پہنچی ہوگی لیکن بتانے والے نے کہا ہوگا کہ میں نے حدیث سنی ہے شام والے صحابی سے تو درمیان میں دو واسے آ گئے جناب جابر چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام تو فوت ہو چکے اب میں آپ کے بابرکت منہ سے یہ حدیث نہیں سن سکتا لیکن اس صحابی سے سن سکتا ہوں جس صحابی نے بذا خود یہ حدیث نبی علیہ السلاط اسلام سے سنی ہے کہتے ہیں میں نے اونٹ خریدا ایک حدیث لینے کے لیے جو پہلے سے پاس موجود ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا خریدا علم کے لیے نبی علیہ السلاط اسلام کی حدیث کے لیے میرے بھائیو ہم آپ کی حدیث کی خاطر بخاری شریف کا ایک نسخہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے بخاری شریف کتنے کی آ جائے گی دو ہزار روپئے کی تین ہزار روپے کی اور اتنے پیسے ہم عام طور پر اپنی اولاد پر لٹاتے رہتے ہیں اتنے پیسے تمہارے ایک بیٹے کی مہانہ سکول کی فیس ہوتی ہے اتنے پیسے تو بجلی کا ایک بل ہوتا ہے ایک مہینے کا ہر جگہ پیسے لگاتے ہیں ہم بجلی کے اوپر گیس کے اوپر اولاد کے اوپر بیگم کے اوپر والدین کے اوپر رشتے داروں کے اوپر تہواروں کے اوپر لسلوں کے اوپر شادیوں کے اوپر لیکن دین کے علم کے لیے ایک تفصیل خوجنے کے لیے تیار نہیں ہے نبی علی صلاحت کی صحیح عادیش کے اوپر مشتمل ایک محالی شریخوجنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں سوچیے لمحے فکریہ ہے یہ صحابی ایک حدیث کی خاطر حدیث پہلے سے موجود ہے لیکن واسطے زیادہ ہے چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ صحابی سے سنو جس صحابی نے ڈائریکٹ یہ حدیث نبی علیہ السلام سے تو سے سنی ہے اونٹ خریدا اور ایک مہینے کا سفر کیا کتنے مہینے کا یہاں بھی ذرا لوٹیے مسجد نبی مردو میں درس ہو رہا ہے اصل کے بعد بھی مانوں کے بعد بھی اور ہم قریب سے ملے جاتے ہیں بازار چلے جاتے ہیں محلے کی مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے ہم گھر سے نکل کے مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے محلے کی مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور ہم مسل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں پانچ ملک کا فاصلہ ہے دو مل کا فاصلہ ہے اور یہ صحابی ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کر رہے ہیں صحابی کے نام کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ایک مہینے کا سفر کر کے میں شام پہنچا مجھے پتا چلا کہ صحابی جن کے پاس وہ حدیث ہے وہ عبداللہ بن انہیں انساری ہے رضی اللہ اٹھا عنہ لو جناب جابر کہتے ہیں میں ان کے گھر پہنچا دروازہ کٹایا قاصد آیا میں نے اس سے کہا کہ عبداللہ سے کہو کہ جابر تمہارے دروازے پہ ہے قاصد اندر گیا پھر واپس آیا کون سے جابر جابر پھر عبد انہوں نے کہا ہا میں جابر بن عبداللہ اللہ ہوں کاسر واپس گیا عبداللہ بن علس کو بتایا کہ جابر بن عبداللہ اللہ آئے ہیں عبداللہ بن علس بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے گنے لگ گئے موان کا کیا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعال ہما سے پوچھا اتنا لمبا سفر کس لیے ماجرا کیا ہے کہا ایک حدیث کی خاطر کی کے بارے میں ایک حدیث ہے جو آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہے میں نے نہیں سنی خشی ان اموت او تموت قبل السما ہو منک مجھے خوف تھا کہ اگر میں انتظار کرتا رہا کہ تم کبھی مدینہ آؤ کبھی حق میں مکہ آؤ گے جو تم سے حدیث لے لوں گا اس انتظار میں کبھی ایسا نہ ہو کہ موت کا حصہ تمہارے پاس آ جائے یا میرے پاس آ جائے اور میں اس حدیث سے معلوم رہ جاؤں سے کیا سبق ملا تو دین کا علم لینے کے لیے بات کو کل پر نہیں کرنا اور ہم ابھی تک یہی کر رہے ہیں تو جب گالی سفید ہو جائے گی جب ٹانگیں مجھے اٹھانے سے انکار کر دیں گی جب دلا چلی جائے گی تب یہی کام کرنا ہے میرے بھائی نے موت کا فیصلہ کبھی جوانی میں بھی آیا کرتا ہے اس کے دشے کا کچھ ہی نہیں ہے کب پہنچ جائے کچھ پتہ نہیں کس گھر کا رخ کر لے کچھ معلوم نہیں کون سے بچوں کو یقین کر ڈالے تو میرے بھائیو یہ دنیا آزمائش گاہ ہے مجھے آپ کو ازلایا جا رہا ہے دین کو ٹائم دیجیے نفل آپڑھتے ہیں میں جانتا ہوں تسبیح کے من کے ان کے اوپر آپ انگلیاں سنو شام پھیرتے رہتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں لیکن اس وقت میرا درس یہ نہیں ہے میرا درس یہ ہے کہ آپ جو لفظ پڑھتے ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں یہ علم آپ نے حاصل کیا یا نہیں کیا آپ کا وہ اللہ جس کے لیے آپ سنو شام عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کہاں ہے اس اللہ کے نام کیا ہے اس اللہ کی سفات کیا ہے اس اللہ کی قدرت کیا ہے اس اللہ کی شان کیا ہے اس اللہ کا مقام کیا ہے کیا یہ علم آپ نے حاصل کیا عمرہ کرنے کے لیے آپ چلے آئے اور آپ واپس جانے والے ہیں لیکن جو عمرہ آپ نے کیا مولوی صاحب کی لکھی کتاب کے مطابق تو آپ نے کیا کیا وہ نبی علیہ اللہ کے اسلام کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں کیونکہ مولوی صاحب کئی دفعہ کتاب لکھتے ہیں اپنے مسلک کے مطابق اپنے پیروں اور بزرگوں کے مطابق اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ نبی علیہ اصلاط و کی حدیث کیا کہہ رہی ہے مجھے اور آپ نے خیال رکھنا ہے میرے اور آپ نے خیال رکھنا ہے تو میرے بھائیو جناب جابر عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں مدینہ سے شام کا سفر کیا ہے ایک حدیث کی خاطر وہ کساس کے بارے میں ہے اور سفر اس لیے کیا ہے انتظار نہیں کیا مجھے خدشہ تھا کہ کبھی تمہیں موت آ جائے یا مجھے موت آ جائے جناب عبداللہ بن انیس انصاری کہنے لگے ہاں میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی تھی آپ فرما رہے تھے کہ رب العالمین روزے قیامت لوگوں کو جمع کرے گا اور لوگ ننگے ہوں گے خطروں کے بغیر ہوں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کپڑے نہیں ہوں گے جوتے نہیں ہوں گے ٹوپی نہیں ہوگی چادریں نہیں ہوں گی رومال نہیں ہوں گے بالکل نگے ہوں گے اور یہاں پہ میں رکوں گا اس حدیث کو چھوڑ کے کون حدیث کی جانب چلتے ہیں کہ جناب ایشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو میں نے نبی علی السلاط اسلام سے کہا تھا اللہ کے رسول مردوں اور تو لنگے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو نبی علی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا تھا کہ کیشا معاملہ بہت شدید ہے معاملہ بہت شدید ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا ہر ایک تو اپنی بڑی ہوگی معاملہ بڑا سخت ہے میرے بھائیوں اس سخت معاملے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے دنیا کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں بچوں کی خاطر بیگم کی خاطر والدین کی خاطر رسمیں لگانے کے لیے لیکن آخرت کے لیے کمر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے انہوں نے کیا دیکھیے کیا اثر ہوگا اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ مال جو ہم جمع کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا کپڑے بھی نہیں ہوں گے چادریں بھی نہیں ہوں گی دل و دلال ہمارے پاس نہیں ہوں گے جھوٹے بھی نہیں ہوں گے مکمل طور پہ لوگ جیسے پیدا ہو تھے رب العالمین آواز دیں گے رب العالمین حدیث کا فادر ہے ہند بسوتی رب العالمین پکاریں گے اپنے بندوں کو اور اپنی آواز کے ساتھ اس سے پتا چلا کہ ہمارا وہ رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی ایک سٹ یہ ہے کہ اس اللہ کی اپنی آواز ہے اس اللہ کی اپنی کیسی آواز ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ کی آواز جیسے اس کے شیان شان ہے جیسے اس کی عظمت ہے لیکن اس کی آواز ہے حدیث نے بتا دیا میں یہ تنبیہ کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں آپ کو دائیں بائیں ایسے لوگ ابرائیں گے جو رب العالمین کی صفات کی تعمیلیں کریں گے اب رب العالمین نے قرآن پاک نے اور رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح حدیث نے اللہ کے بارے میں کئی باتیں بتائی ہیں مثلاً اللہ سنتے ہیں اللہ بولتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں ہو. اللہ خوش ہوتے ہیں یہ اللہ کی صفات ہے کیسے ہمیں نہیں معلوم بندوں کی طرح نہیں بالکل نہیں کیونکہ بندوں کی صفات میں کمزوریاں ہیں عیب ہیں نقش ہے اللہ کی صفات میں کوئی کمزوری نہیں ہے لیکن اللہ کی صفات کا انکار کر دینا یہ جرم ہے اور کئی لوگ ایسا جرم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو اس لیے سدیش میں کیا اللہ کی ایک ست بتائی گی اللہ آواز دیں گے اپنے بندوں کو اور اللہ کی یہ آواز دور کے لوگ ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے اللہ کہیں گے انل ملک میں بادشاہ ہوں شہن شاہ آزم آواز دیں گے میں بادشاہ ہوں الگ دلیا آج گراہوں پہ سزا میں دوں گا لیکن کا اچھا بدلا میں دوں گا اور پھر اللہ اعلان کریں گے کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ بدلا نہیں مل جائے گا ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ ظلم کرتا رہا جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے جنت میں جائے گا لیکن کچھ غلطیاں کی ہیں کسی کو گالی دی تھی کسی کو تھپڑ مارا تھا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا کسی کا قبضہ واپس نہیں دیا تھا کسی کی زمین ہتھیاری تھی کسی کی عیدیں کرتا رہا اللہ کہیں گے جب تک اس سے اس کا بدلا نہیں لیا جائے گا چاہے وہ لوگ جن کے اوپر سے ظلم کیا ہے جہنم میں جا رہے ہیں اور یہ جنت میں جا رہے ہیں لیکن کسانس ہوگا جن کے اوپر سیاستیاں کی ہیں انہیں ان کا حق ملے گا اور فرمایا ایسے ہی کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا جن کو اوپر ظلم کرتا رہا چاہے وہ جلت میں جا رہے ہیں حدیث کے الفاظ اگر کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا تو اس کا کہ لیا جائے گا بدلا لیا جائے گا جناب جابر کہنے لگے دوسرے صحابی سے ان کا نام کیا ہے عبداللہ بن انیس ان سے کہنے لگے کیسے بھائی یہ طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ روزے قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے لنگے ہوں گے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو بدلہ کیسے دیں گے تو جناب عبداللہ بن عنیر نے کہا بدلہ لیکیوں گرائوں کی شکل میں ہوگا کہ جس کے اوپر ظلم کیا تھا اس کو لیکیاں دینا پڑیں گی جس کو چپڑ مارا تھا آج اس کو لیکیاں دینا پڑیں گی اور اگر لیکیاں ختم ہو چکی ہیں تو پھر ان کے گناہ ادھر منتقل کیے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ جب یہ کساس کا معاملہ ختم ہو تو کئی جنتی جہن بھی بن چکے ہوں میرے بھائی یہ وہ حدیث ہے جو جناب جابر سننے کے لیے بےتاب تھے اور چاہتے تھے کہ میں عبداللہ عبد الہد سے خوش سنوں اور اس کام کے لیے اون خریدا ایک مہینے کا سفر کیا اور نبی علیہ السلاط و اسلام حدیث کو سنا میرے باقیوں میں اور آپ روزانہ کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں واقعات ہم سنتے رہتے ہیں بزرگوں کے خواب بزرگوں کے چلے چھوٹی سچی کہانیاں یہ کثرت کے ساتھ ہمیں سنائی جاتی ہیں اور جو کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں ان میں بھی موجود ہوتی ہیں عجیب و غریب کہانیاں مطلب کسی کتاب میں آپ پڑھا ہوگا کہ ایک بزرگ آئے نبی علی اللہ سلام کی قبر پہ آپ کو آواز ہاتھ مال نکال دیا آپ نے ہا، بار ہاتھ نکال دیا نبے ہزار لوگ دیکھ رہے تھے ایسی کہانیاں تو آپ کو مل جائیں گی میں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا میں صحیح مانوں میں نبی علی السلاط اسلام کی صحیح احادیث کی بات کر رہا ہوں کھڑے علم کی بات کر رہا ہوں بخاری شیف کی حدیث کی بات کر رہا ہوں مسلم شریف کی احادیث کی بات کر رہا ہوں کہ روزانہ ہم ان احادیث میں سے کتنی لشیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی کتنی آیات کا روزانہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کے کتنے صفحات کی ہم تلاوت کرتے ہیں میرے بھائیو اپنا محاسبہ کیجئے رات کو سونے سے پہلے نبی علیہ السلط اسلام جو صورتیں پڑھتے تھے جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے کتنی صورتیں دعائیں ہم پڑھتے ہیں نبی علیہ صلام جب صبح نیل سے اٹھتے آپ تب بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے کیا ہم اور ہمارے بچے وہ دعائیں پڑھتے رب العالمین ہمیں سبھی مانوں میں دین سیکھنے کی اور پھر اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائی میں یہ خبردار کہوں گی کہ بہت سے عبادت گزار ایسے ہیں جو لفل پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن طریقہ عبادت نبی علیہ اللہ تو والا نہیں ہوتا اور مجھے یہاں پہ وہ صحابی یاد آ رہے ہیں کہ جو مسجد میں تشریف لائے مسجد نبی میں تشریف لائے نماز ادا کی اس کے بعد نبی علیہ اللہت و کو سلام کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو گئے آپ نے کہا تھا ارد فسلی فعل قلم تسلی میرے صحابی واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی صحابی نماز پڑھ کر آئے تھے کہ نہیں لیکن آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ شریعت کی لگاہوں میں وہ نماز نماز نہیں ہے جو نبی علیہ السلاق اسلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو صحابی پھر گئے پھر نماز پڑھی پھر آخر آپ کو سلام کیا آپ نے کہا میرے صحابی واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی صحابی پھر گئے پھر نماز پڑھی پھر واپس آئے آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا کہا میرے صحابی واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی کتنی بار واپس بھیجا گیا چوتھی دفعہ صحابی نے ہاتھ کھڑے کر دیے اللہ کے سی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے لاؤ سن گئی رہا مجھے نماز کا طریقہ اس کے سوال نہیں آتا فالم مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں پھر نبی علیہ اللہت اسلام نے اپنے سزیم صحابی کو نماز کا طریقہ بتایا کیا نبی علیہ اللہت اسلام نے یہ کہا میرے صحابی تمہاری نماز وہ بھی ٹھیک ہے ایک مشرق وہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے صحابی کی وہ نماز ریجیکٹ ہوئی نقابلے قبول ٹھہری پتا چلا نماز پڑھنا بھی ضروری اور وہ طریقہ نماز اختیار کرنا بھی ضروری جو نبی یعنی اصلاط وسلام کا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا تھا سلو تمارائی تم ان سلو لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب آپ کا طریقہ کیا ہے ہر مشرق کے لوگ ہر مسجد کے مولوی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں میرے مسجد والے نماز پڑھتے ہیں مفلی طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے اس کے لیے مجھے آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کتابیں پھولنا پڑے گی محنت کرنا پڑے گی ٹائم نکالنا ہوگا جیسے دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جیسے رزق کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جیسے بیگم کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جیسے بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جیسے میچ دیکھنے اور کھیلنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جیسے تاج کھیلنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں ایسے ہی میرے بھائیوں آخرت کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا تاکہ ہماری آخت بن جائے اور جو دین کے لیے ٹائم نکال لیں گی وہ عبادت ہے بلکہ نفری عبادات میں سے سب سے بہتر عبادت کیا ہے دین کا علم حاصل کرنا نفلی عبادات میں سے سب سے بہتر عبادت کیا ہے دین کا علم حاصل کرنا قرآن کی تلاوت سیکھنا قرآن کے معنی جاننا نبی علیہ السلام کی صحیح حلیث کا مطالعہ کرنا اس کا, اس کا معنی جاننا اس کا مفہوم جاننا نماز کا طریقہ دلیر کے ساتھ سیکھنا رب العالمین ہمیں دین حلیف کے صحیح معنیوں میں عمل کرنے کی توفیق کے فرمائے یہ بھائیوں کا سوال ہے